بس اللہ وصل علی محمد و آل محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سہن البادشہ صحم و بلبا طرح بادشاہ اور باقی تمام سامین برادران خوار سب کے حضور میں سمجھنے فارسی اسلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس کتاب دعوت شریف میں سے آج ہے جو ہے درست نمبر تین سو چالیس ابلک اڑتالیس ہے دعائی سو تین سو چالیس لے کر ابھی تک کے تعداد ہے اڑتالیس جو ہے دعائ صیہ کا درس نمبر اڑتالیس و ہیں فورٹی ایٹ اس میں جو ہے دعائ صیہ کا پیراگراف نمبر نو میں نے آپ کو کہا پیراگراف نمبر نو کہ اس مبارک دعا اس دعا ان ہی نورانی دعا ہے اور نہایت عظیم دعا ہے اگر اللہ تعالیٰ قبول کرے ہماری اس دعا کا ایک ایک پیراگراف تو انسان کے اندر کتنی نورانیت آتا ہے وہی آدمی جانتا ہے جس کی یہ دعائیں قبول ہوتی ہیں تو اس دعا کے اندر لفظ نور جو ہے سولہ مرتبہ تکرار ہوا ہے اس ایک دعا کے اندر اس لیے جو ہے لفظ نور کے اس کا پہلے پیرگراف کا دعا نمبر ایک الحمد علی نورن فی قلوی اسی پہلے دعا کے اس پیرگراف نمبر نو کی دعا نمبر ایک کی جو ہے توضیع ہو رہی ہے تو اس میں کل آپ کو جو ہے تھوڑا سا توجہ دیا تھا اور ابھی نئے دس میں اللّہ علی نورن اسی لفظ نور کے بارے میں تھوڑی سی تحقیقات اور لوگوں کو پہنچانا چاہ رہا ہوں کیونکہ اس میں لفظ نور سولہ مرتبہ تکرار ہوا ہے ہاں جی اور اس کے بعد والے دعا میں بھی جو ہے لفظ نور کا جو ہے سات مرتبہ تکرار ہوا ہے تو مجموعی طور پر ان دونوں دعاؤں کو ملا کر کچھ تیئیس مرتبہ جو ہے لفظ نور یہ پیراگراف نمبر 9 نو اور دس میں مجموعی طور پر تیئس مرتبہ لفظ نور ذکر ہوا ہے اس لیے اس مقدس اسم کے بارے میں تھوڑا سا تحقیق ضروری سمجھتا ہوں تو نور جو ہے نور کا معنیٰ اجالا اور روشنی بتی لائٹ یہ معنی بھی کیا ہے نور اور انا اگر آ تو نون پر زبر ہو تو اس کی جمع انوار اور نوائر آیا ہے نواویر بھی اس کے معنی کلی پھول کے معنی میں ہے اور نورتن چونا بال کے معنی میں کوئی ایک لفظ ہے ہاں جی اس میں جو ہے تے کے بغیر ہو تو کوئی اور مانا ہے تے کے ساتھ ہو نور پر زبر ہو تو کوئی اور مانا ہے نون پر پیش ہے تو کوئی اور مانا ہے یہاں دعا میں جو ہے اللّہ مد نور ان قرض میں نور سے بہت روشنی اجالا مراد ہے یعنی روشنی مراد ہے جو قابل فہمیں ہر کوئی سمجھ لیتے ہیں سان سان سنگ ہو روشنی چراغ تو نور جو ہے انور ان نور کی تعریف جو ہے عربی قرآن کے جو ہے لغت ہے لغت جس میں قرآن لغات کی تشریح ہوئی ہیں محردات راغب نام لغت قرآن ہے اس میں اس لفظ کے ایک تاخیر پیش کیا ہے فرماتے نوران نور جو ہے ازوالمن المنتشر ازو از المنتشر تشرال یعین اللہ ابسار کہتے ہیں نور وہ پھیلا ہوا روشنی ہے جو ہمیں چیزوں کو دیکھنے میں مدد دیتی ہے نور جو ہے از و علم وہ پھیلی ہوئی روشنی کہ الرزی یعین اللّہ علال جو ہمیں چیزوں کو دیکھنے میں مدد دیتی ہے یہ بات ہر کوئی ہمیں ہر کوئی محسوس کرتے ہیں ہاں جی کم لائٹ کیا ہے نور ہے بیٹری کیا ہے نور ہے ہمارا دیسی چراغی اپنے حساب سے نور ہے لاٹرن سے روشنی ملتے ہیں گیس سے روشنی ملتے ہیں سورہ سے چاند سے ان سب سے روشنی ملتے ہیں اور ان کی روشنی جہاں بھی لگا ہو ادھر جو چیزیں رکھا ہو اس کو دیکھنے میں ہمیں ہمارے آنکھوں کو مدد ملتی ہے ہاں جی اس نور کی وجہ سے ہمارے آنکھوں کو ان چیزوں کو دیکھنے میں مدد ملتی ہے روشنی سے یہ معنی کریں نور وہ پھیلا ہوا روشنی ہے جو ہمیں چیزوں کو دیکھنے میں مدد دیتے ہے فرمات کے زروان ہے اور اس نور کی دو قسمیں ہیں دنیاوین و اخراوی ایک دنیاوی نور ہے اور دوسرا اخروی نور ہے فن نور پس پھر فرماتے ہیں پھر دنیوی نور کی بھی دو قسمیں ہیں ضرور معقول بے این ایک قسم وہ ہے جو چشمی بصیرت سے سوچا جا سکتا ہے جانا جا سکتا ہے دل کے آنکھ اس نور کو درخ کرتے ہیں ظاہر آنکھ اس نور کو درخ نہیں کرتے ہیں ضرور ایک قسم وہ معقول جس کو سوچا جا سکتا ہے جس کو سمجھا جا سکتا ہے بےآ البصرت بسرت کے ہاں سے دل کے ہاں سے اس چیز کو دیکھا جا سکتا ہے سوچا جا سکتا ہے وہ منتشر مِنَ العمر الحیہ <الْلَحِيَة> یہ وہ چیزیں جو پھیلا ہوئے ہاں جی امور الہیہ <الْلَحِيَة> میں سے اللہ تعالیٰ کی کا نور العقل جیسے نور عقل نور القرآن یہ نور عقل نور قرآن وغیرہ جو ہے یہ نور دنیاوی کی وہ قسم ہے جو عین البصیرت سے درا کر سکتے ہیں نور الہی کو دل کے آنکھ درخ کر سکتے ہیں عقل کے نور کو دل کے آنکھ درخ کر سکتے ہیں ظاہر آن سے نور الہی کو اور دل کی نور عقل کے نور کو نہیں دیکھ سکتے ہاں جی لیکن جو ہے یہ نور جو ہے دل کے آنکھ کا نور سے نور عقل عقیل کی نور اور نور قرآن یہ دونوں نور جو ہیں انسان کی بصیرت اس کو درا کر لیتے ہیں این بصیرت بصیرت کی عام عقل کی نور کو بھی اور نور قرآن کو بھی اور نوری دنیا کی ایک قسم کو جس بصیرت یعنی دل کے آن درا کر سکتے ہیں یہ وہ نور و روشنی جو امور لحایہ میں سے پھیل چکی ہیں یعنی یہ نور امور لحاح میں سے ہیں یعنی خدا کی طرف سے دیا ہوا وہ عطا شدہ ایک نور و روشنی ہاں جی اور جو نور و روشنی ہے جو دل کی آنکھ اس کو درک کر سکتے ہیں چشم بصیرت اور ظاہر آنکھ اس کو درخت نہیں کر سکتے جیسے نور عقل نور قرآن یہ یہ نور جو ہے دل کے آنکھ درخ کر ہیں تو یہاں دعا میں جو ہے علامہ چل فی قلبی سب سے پہلے آیا یہاں دعا میں اللہ سے جو ہے جس نور کا سوال کر رہا ہے یہی نور الہی ہے ہاں یہی نور الحیح ہیں جسے دل کے ان درا کر سکتا ہے ورنہ جو ہے ہمارے ہاں دل میں ایک بلب لا کے تو روشن نہیں کر رہے ہیں ہاں جو وہاں کوئی بیٹری نصب تو نہیں کر رہے ہیں وہاں کوئی لاٹن نصب تو نہیں کر رہے ہیں باقی جگہوں پر بھی ابھی ہو رہی اس باقی سولان نور بھی جو ذکر کیا ہے وہ سب بھی وہی نور جو ہیں الہی ہیں دو چشمی بصیرت درا کرتی ہیں نور عاقل نور قرآن کی ماناً ایک نور ہے اور نور عاقل بھی جو ہے نور قرآن کی نور عاقل اور نور قرآن کی مانن جو ہے ایک نور جس سے ہدایت و گمراہی میں تمیز کر سکتا ہے یہ جو آپ جس نور کے اللہ سے دعا رہے ہیں یہ نور جو ہے نور عاقل جو اللہ نے آپ کو صحیح و غلط میں تمیز دینے کے آپ کو استداد دیتے ہیں تھے تمغلات کو تمیز کرنے کے رہنما نور قرآن میں آپ کو گمراہی و ضلالت میں تمیز کرنے کی صدا دیتے ہیں اسی طرح نور الہی جو آج اس کے آپ اللہ سے سوال کریں اللہ مجللی نورن فی قلبی یہ نور جب آپ کیا دل میں اگر اللہ روشن کریں تو او وہ بھی آپ جو ہے کی شکل میں حق ال یقین کے صورت میں علم ال یقین کے صورت میں آپ حقائق کو بھی جھلنے لگتے ہیں صحیح اور غلط راستوں کو بالکل علم یقین کے ساتھ جانے لگتے ہیں بلکہ حق و یقین کے ساتھ جاننے لگتے ہیں جس کو اللہ یہ نور عطا کرتا ہے یہ اس نور علائش سے جس کو اللہ بصیر مشرف فرمائے گا ہاں جس کی آپ دعا کر ہیں اللہ مجل نور فی قلبی تو اس نور کے ذریعے سے آپ حق اور ضلالت میں صحیح اور غلط میں اچھے برے میں تم آسانی سے آپ تمیز کر سکتے ہیں چونکہ ان کی حقیقت کو اب آپ اس نور کی برکت سے دیکھ سکتے ہیں حق کوئی حقانیت کو دیکھ سکتے ہیں باطل کی بتلان اور بے حقیقت کو دیکھ سکتے ہیں ہاں جی اس نور کی برکت یہ ہے اور دوسرا قسم جو ہے نور کی مخصوص بےآلبصر ہے دوسرا قسم ایک معصول نور جو آنکھ سے جو ہے ہی دیکھتے ہیں عوامن تشرمنسرا یہ وہ نورے جو پھیلا ہوا ہے روشن اسام کی شکل میں جسم کی شکل میں جیسے کل کا مرین جیسے سورج اور چاند ان دونوں کا نور ہمارے آنکھ دیکھتے ہیں ورنجوم ستاروں کے ستاروں کی نور ہمارے آنکھ دیتے ہیں و نعیرات دوسرے تمام روشنیاں دوسرے چیزیں جو ہمیں روشنی دیتے ہیں بلب دیتے ہیں لال دیتے ہیں بجلی کے جو جاد آج کی بہت چیزیں جو ہمیں روشنی دیتے ہیں اور ہمیں چیزوں کو دیکھنے میں مدد ملتی ہے آنکھ کو تعاون مدد دیتی ہیں وہ سب جو ہیں نور محسوس ہیں بےآ البصر ظاہر آن سے درا کرنے والی نور ہیں سورج کے نور چاند کے نور ستاروں کے نور باقی ہمارے سارے دنیا کے جو روشنی کے تمام وسائل جو ہیں ہاں جی جن بجلی کے جو نور ہیں بلب کی شکل میں مخصوص میں وہ سب نور محسوس ہے مادی نور ہیں تو دوسری قسم نور دنیاوی کی ہیں وہ نور ہیں جو آنکھ سے محسوس اور درخ کر سکتا ہے یعنی دیکھ سکتا ہے یہ وہ نور یہ وہ نور و روشنی جو اسام سے پھیلا ہے اسام سے اسام کے اندر اس سے پھیلا جیسے سورج چاند ستارے اور دیگر روشنی دینے والی چیزیں تو ہم ہمینہ نور لاہی اور قرآن نے فرمایا جو ہے نور جو چشم نورے نور نور, نور معقول پہلی قسم نور کی حضرب المعلب عین البصر نور کے ایک قسم وہ ہے جو بصیرت کے آنکھ سے اس کو ترک کر سکتے ہیں اس کی قرآن مثال دے رہے ہیں اس کی ایک قسم یہ قرآن آیت ہے بس نور الٰہی کے اقسام میں سے یہ آیت ہے خط جاک من اللہ نور و کتاب و اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور آئی ہے اور روشن کتاب تو قرآن کی نور کیا ہے چشم بصیرت نور ہے قرآن قرآن جو روشنی دیتے ہیں بند مومن کے اندر وہ چشم بصیرت اس نور کو دیکھتے ہیں ساریہ ہاتھ ممکن نہ دیکھ سکے چشم بصیرت اس نور کو دیکھتے ہیں اس اللہ نے قرما قرآن بام نور نوریہ دل لِہ نوریہ شاہ نور پر نور ہاں جی اللہ تعالی جس کو چاہے اپنے نور کی طرف رہنا یہ نور بھی اسے سے نور الہی ہے کہ انسان کے اندر جو ہے اس کے چشم بصیرت کے اندر اللہ تعالی اس نور کو چشم بصرت دیکھ لیتے ہیں اس نور کو جس کی برکت سے انسان ہدایت پا لیتے ہیں ہاں جس کی برکت سے اللہ انسان کو ہدایت دے دیتے ہیں یہ اس کی مثالیں ہیں وہ من المحسوس ہے اور نور محسوس کی مثال اللہ جی جو نلبر جو انسان کے آنکھ کو مثال دیتے ہیں روشنی واشتے ہیں اس کو مدد دیتے ہیں دیکھنے میں نور محسوس وہ اللہ جی جعل شمس اس کی آیت یہ آئے ہے یعنی قرآن پاک کے اندر نور محسوس کے جو کہ بے این بسر آنکھ کے دل سے دیکھ سکتے ہیں ساری جو ہے سے دیکھتے ہیں اسی ظاہر آن سے دیکھ سکنے والی نور محسوس کی مثال یہ قرآن آتے ہے اس میں بھی میں آتے ہیں وہ الجی جال شمس ضیال اللہ وہی ذات ہے جس نے سورج کو روشنی بخشنے والا بنایا و نوران اور قمر کو نور خرا دیا تو ان دونوں کے نور کو انسان کی ظاہر آن دیکھ سکتے ہیں ہاں جی اور توئی صاحب میں فرماتے ہیں تخصیص و شمس بے ذوئے سورج کے ساتھ ضیاء کا لفظ آیا والمر کو بن نور کے ساتھ آیا وہ اس وجہ سے منحص ال ذو آحس من نور حرمت ذو کا لفظ نور کا لفظ ایک وسیع مخہوم میں اس سے یہ مخاصتر ہے ہاں جی یہ کیونکہ مخصوص نور ہے تو سورج کے نور کیا ہیں سورج خود بھی روشن ہے جس کو روشنی بخشنے والا ہے ہاں جی چاند خود روشنی ہے سورج سے روشنی حاصل کرتے ہیں تو اس وجہ سے جو ہے سورج کی نور کو ایک مخصوص نور ہے والقمر منیرن ہاں جی اور عالان شان کے بارے فنائی و القمر منی والا جس نے جو ہے منیرن اے ذا نور چاند کو نور والا بنایا اللہ تعالی نے اور سورج سے روشنی لے کے دوسری چیزوں کو روشنی بانجتے ہیں حکمتیں اور کچھ آیت ایسی ہے جس میں ظاہری اور نور باطنی دونوں ارادہ ہوا ہے چشم بصیرت سے درا کرنے والے نور اور چشم بسر سے درا کرنے والے ظاہری آنکھ سے دونوں اس آدمی دونوں کو شامل ہے وہ یہ ومی ماہ ہوا عام وہ آیات جو نور ظاہری اور باطنی دونوں کو شامل لے اس ایک آدمی دونوں ارادہ ہوا ہے نور بصیرت و نور بصر ظاہری دونوں کو شامل لے اور یہاں دونوں ملا تھے۔ ان آیتوں میں یہ ہے وجال ظلمات و نور اللہ جس نے قرار دیا تاریخی اور نور تو اس میں جو تاریخی سے مرادی ظاہری باطنی دونوں تارکی ہیں ہاں یہ گمراہی بھی تارکی ہیں لیکن یہ باطنی تارکی ہے چشم بصیرت سے درک کرنے والی تاریخی ہے لیکن سے کمرے میں لائٹ نہیں ہے تو وہاں تاریخ ہے وہ چشم بصر سے درک کرنے والی تارکی ہے کوئی چیز وہاں نظر نہیں ہے کا کاملہ تاریخ ہے اس طرح نور سے جو ایک آنکھیں والی نور ہے ہاں جی جو ہمارے کمرے میں اب بلب روشن کریں گے لائٹ روشن کریں گے تو نور نظر آتا ہے سورج کے نور چاند کے نور ایک نور معنوی ہے ایک نور بصیرت بصرت طرح کرنے والا نور جیسے جو ہے ہدایت کے نور قرآن کے نور عقل کے نور یہ ساری چیز تو اسے آدمی ہیں دونوں ملال ہیں اور اب نور الخروی قیامت قیامت میں بھی ایک نور ہے مخروی ایک نور میں سے یہ آتے قرآن فرمایہ یس آ نور ہوں بین ہیں۔ کل مومنوں کے آگے آگے جو ہیں ان کا نور آگے آگے چلے گا وہ خود پیچھے پیچھے نور آگے آگے چلے گا یس آتے تیز سے چلے گا چلے گا ان کا نور ان کے سامنے بین ہے جی ان کے آگے آگے جیسے ولجین امن نے ایمان لایا مان جی ولجین عامن نے پیمبر کے ساتھ ایمان لایا نور ہوں یس اب بین ان کے نور ان کے آگے آگے چل رہے ہیں وب ایمان ان کے دائیں طرف سے بھی نور چل رہے ہیں وہ یہ اور وہ لوگ دعا بھی کریں رب نورنا اے اللہ ہمارے نور کو مکمل کرے تمام کرے پورا کرے تو یہ نور, نور اخروی ہے تو چشمے بصیرات دے بصیرات دونوں میں کرتے ہیں اسی طرح جو ہے ان جرون امنافین کہتے ہیں اے مومنوں جن جو ایک مناور لوگ ہیں ان جنون ہماری طرف ذرا دیکھو نقط وسمن نور ہم بھی تمہارے نور سے کچھ فیس لے لیں گے پھل تمس ہاں جی تو اپنے نور میں سے ہمیں کچھ دے دے تو یہ نور جو ہے یہ بھی نور اخروی ہے تو یہ سب نور اخروی کی مثالیں آیا یوقال و عرب بولتا ہے انا ر اللہ کضا و کضا و ہو۔ یعنی اللہ نے فلاں چیز کو روشن و منور کیا تو ہاں جی تو یہ اس میں جو ہے دونوں قسم کا نور ہے نور ظاہری بھی ہے نور باطنی بھی ہے نورِ بصیرت بھی ہے نورِ ظاہر آنکھ نور بھی ہے تو سم اللہ تعالیٰ نفس ص اللہ تعالیٰ نے خود کو بھی نور کہا منہ سے اللہ المنور کہتے ہیں اللہ نے خود کو نور کی اس لیے کہا کیونکہ وہ ہر شے کو روشنی بڑھنے والا ہے کیونکہ اللہ منور کو والا ہے. ہر شے کو روشنی بھرنے والا ظاہر بات تو ہر قسم کی نور بخشنے والا ہے اس لیے اللہ نے اپنے ذات کے لیے منور کہا. نور کہا وہ چونکہ وہ اور ہاں این نور ہے خراپا نور ہے اور تمام نور اسی سے ہے اللہ نے حرما اللّہ اللہ نور السماوات والا ہاں اللہ نے خود فرمایا کہ اللہ آسمانوں و زمینوں کا نور ہے تو فرماتے ہیں تسمیت تو وہ طالبہ اللہ نے خود کو آسمان زمینوں کا نور کا لمبالغہ تفیل ہے کیونکہ اللہ کے کی اسفیل نور بخشتے میں مبالغہ کرتے ہوئے جس سے زید العادن کے طرح تو اللہ نور یعنی اللہ منور ہے یہ ملاتے بقیہ توضیع جی انشاءاللہ شاء اللہ کل کی درست میں کریں گے